والله انا اهلا في بما الله زمان النبي الله عليه وسلم قال ان النبي صلى جیت جا یاد حج یاد یادا تم کو شروع بگا چھپے اور بہرام بن حجي تمتوز نے کہا يا غسر نے خراان نے بہاین شروع لاقل تعین ذری نے اور دا انتظام تقن سے دادے میں جواد نے تنوی احنا پتہ لا سر دا سید غاس نے نے جواد زہران وہم قاله ابن عمر موصول نے دام علت رواۃ مشفق سوا سریش کی قال ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ ذکر گئی بجابر بن حنونا اخراج دسواں جانس کی دار روان دسواں درشک یہ نصاریوں دریاںیاں ایو کر سرور نبی کی قال جابر امرن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ امرت نبی رسالہ علی اللہ علی رس علی ہوتا ایو تیم علی جی ای. جی احرام ہی کہ جی دائم احرام سیدے احرام سیدے احرام سیدے اور حکم کنے بھی دوام دام دارید دے دے جواب دے احرام وهم چدا رہے چے چدائیں پاڑا دے شپکر احرام بانے وَذَكَرَ قَوْلَ <سؤال> سُرَاقَا مبہم دے وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَا دو سوہ سروے کی میرے تفسیر را دی وَذَكَرَ قَوْلَ نصو قال ناس کہ بہت حدیث ہے قلم ما تها جنا تهر تو ترم ما كن تو تا فقار يا رسول الله ان تلكمن حجتين الحج فاعرض الرحمن بن ابي بكر ان يخرج ما حال تمام فمار رث بعد الحج اذ الحج وعند دعبان دع كون سلاق ودن سراقه من مالك قبل جوشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم سراقہ نے مالکی من جو شمی راوش نبیر اسلام سے باقبہ با کی جبرتا راقبہ کی اوہی نیحا نبیر اسلام جبرتا راقبہ قال علیکم خاصتن اویل سراقہ رضی اللہ عنہ داستاس الواردین دا عمرہ پزماری لحج کی علیکم خاصتن حاج دییا رسول اللہ داستاس دا دا الواردین خاص لیسا قال علیہ عمرہ پزماری لحج دا, دا مختص بس صحابان دا نرطول اوکیندر قیمت پوری دا اللہ خالنا نظم خصص صابو پر ممنون پر بدل ابلو ادخاد عمرے پر زمانے داہت کی ذات ابد فاز ہمیشہ لفرا دا منا لے ذکر ق اور سراقا اور ذکر کو نا قول سراقا ازاد محمد بن جنید سعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عادی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمحلن تا تصدیق کے حرام کرنے نے بیشی ان بحج عمرے پر قراء ختمہ وجہ جہان کرنے تیاری الا با احد ينوش كه ديرا قاهدي وان قص حراما ين وقتي حراما محرمن بادشا دانشا پر حرام كي تمام انتا سكن تمقي ما بايد تو حاضر قول تمام تو سميدا نا خوفه وان قص حرامن دي چ باقي بادشا ندنسو بيدشت تمام انتا وان قص حرامن ابكي باقی بعضہ محرم افضل احرام حالتن کی سمت کی دال التنبيه علی صحت احرام المحرم انا میں سنگی کی د ذکر کو ہم نے تنبیہ و تاکے جیسے اجرامی ان احرام المحرم اشارہ د جہرام ہم داد سیدے جس سینے اور ور میں وہ لکھما نکا تم جسانی تپد کریں باقی خالص اشارہ صحت د احرام ہم تا بدون سجدہ د نہ باقی ال مرتبہ این دفعہ بتائی لما كمان ترى ولش وقت بعد زياد تاكيد دا سيدي كمان انتا وريا دا كان وريا وريا حدا كان الحسن العلي القراري قال الله من قال احد طریق دا کہ وقار مہرب تابک میں طریقے طهران سے وقار مہرب نبی صلی اللہ علیہ السلام در پرے وقار اللہ انما یلھیو زما سید نے زاما حراتے زما سید زامر اللہ محمد احد الحمدللہ سیدی راستی سنت زلام محالون تو ان حلالے جزاہ نبی رد پو مارتو کی نماکی معزز می صدری با ফান্ডمنتال <سؤال> کی میں عالم <سؤال> تبصرے کے طائران کر لے بقول <سؤال> تو حالت کہ اعلان بیان ہے رحم ہم اہل تو کہ نار النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں شان جہران نبی السلام نے کہا حل ماک من حج تو ساتھ فرمائش کو دیوانو کے وجہ سے چاغسر پر والی نو اور سب وہ دی چنو کے نامے وقال صدا انا تو امر بيت جزم عمر كم ثواب تن بت دان فتس بت الي صباحوا مارا اسما امرني اي ما تو ذن حرام ان سر لو من قومي لا رو بي زنان طرف القوم ما مو مشاتني ان محارم انا زما سن لغمن زما سر مي تو قدما ان قد بكتاب الله ان يامرنا بالتمام دونك نحق اختصار به برس کی مور رات کی نتا کی تقدیل او اختصار دے حاصل دالے نورواتنا تفسیلن دا معلوم را چھو مسائش ریز روحی با پتورکولا پا جواب دا حجت مطبع بانی اب دیت ما پتورک پا جواب دا حجت مطبع بانی حتی عمر خریفتا چھو عمر دنو خلیفتا شک فنہا نہا گا من اکرد دینا لما خلد خبر شمچیا غا خو مر کرد دینا ما پتور جواب گلتا ورد مزاک مزاک عمر بن خلدہ نے ہماری کلام فرمایا میں نے کہ صلاۃ کے ضامنے تمہتیں مفصخانہ تھا تب خودی مفصخہ دے تو نے کہ رس تفصیلی رواں زریدم میقاد نے تحوجی اب اگر پاس عمرے میں گزائی اور باب تا نے 2000 حالات کے حجی تو کہ کذا کاج صاحب دو پڑے صدا بدال کار پر مختص ہے عین در جمهور ابے منسوخ کر دے درے جتے جانا کو تبادر شیخ الحلقہ جمهور جمهور مسقم دار نیم چدہ نہ ہے دو تمہتیں صرح رواں جاگا عمرہ پا زمانے دا حج کی قول تو بصورت قرار کیوں کہ نمتہ مطول کیوئی اوزادو دا دا مستقل داو جاگا دا عمرہ پا زمانے دا حج کی مختصات و صحابہونا یادانہی تنزیہی ویڈا فکاردارو ترقیب برکو چا عمرہ پا بیر سپر کیوئی چا حج پا بیر سپر کیوئی چی و این نا خود ناوڈا چے عمرہ پا زمانے دا حج کی نا دا فکار بیر سپر کی فکاردارو دےو و این ن وأننا فزم سنت النبي صلى الله عليه وسلم شنا تمام عاملوں کو سنت نبوی سے سترانا وا وأننا ان امراء عمل کو کتاب اللہ کا دلالہ ہے نمای مرابۃ تمام وأننا وہ سنت نبوی سے ہے نہ حرمہ ہللا تمام کیش انفس کتاب اللہ فلاکوں عمل ہے نمای گڈرا دادا اتمموا متا عمر کے خطاب اللہ تمام بانی قال لاقا لا باسم الحج و عمرۃ اللہ اسلال تفسیر سجده ترنا تفصیلی زداد نذوانی ملتہندت اتمام مال دار عمرہ و عمرہ قبل کی شہادت مسجد سمر کی وشی انور بس نے مال کہتے ہیں الحج و عمرۃ اللہ علی ذا فجد کون نہیں تو قاضی عبد العلہ المسن ہونا مر اور ذم اتم الحج و عمرہ کامل کی دیکھ نقصان راوری دا دا نہ اور کی تحلیم کی انہو لم لم دے دے صحاب کی تاخیر پر اتفاق من و سبب اور تقسیم کے خلاف کی مبرو ہوئی منطوبہ مسکر سو نمی اور معلمی تعین میں قائد زماں ال حجاز اور معلومات حج بار واقع ہی گئی ادھر فرمایا استے مقرن معلوماتن مارواطن نن نا جنہ دس چھ برسے مارو با معلوماتن مائناتن مارواطن نا مائنین جو مارو بن خلقتا تا قدرت میں سی جو سجگل گئی چھان ذل قیدا الستر نور ال حجے امام فرض تہن نواں کو نہیں سنے چار چھنے تو کہے حج بنے باہر نیخی جما جباری جگ جگہ خلی مواقع دلنا چیز سید کمی زیادی سے کارلے زمان فات تک ہو سکا خلی مواقع دلنا چیز بیان سوال تحقیقت و بیان رو پیشت زمان کی دوقات زمان باراتو لخنفری و پیدا پیدا دا والا حجم مارمون کی دوقاتو لحجی و قارم عمر ایسا لحجی شوال زرقیدہ و عشر منزل <سؤال> حج و قارم <قلوم> من سنت اللہ سحرم بالحج اللہ برشار سنتنا سنتنا سنت الحرم تبلیم سے لاہیں نے قادم مکانک منزل <سؤال> اور اللہ مکہ کا ذکر ہوا کرہا عثمان ایحنا من قراسان تھا خیرما بکروں نے اس معاہدہ حرام سے دیو پراسا میں نے بھی خاص ذکر کی ہرام مدینہ میں علی کہہ رہا ہے خیرما نا پر جمهور علماء تببین جائز پر کے افضل تھے ہوا ہوا کرہا عثمان اعلان تو دلیل جواب بکے من ذکر کہی صدا کا ذکر کہیں اپ داؤد روایت 10 دعوه يا من أخلى لحجة أو عمرة من المسجد الأقصائل المسجد الحرام وفرض له لهما تقدر من ذنبه وما تقدر وجوده الجنة أبو داود دوسوا دعوه يا كتاب الحج الأوري من أخلى لحجة تاجه راما ذلك الحجة أدعو ما إذا مجلد أقصائنا أرام كده شاموا من المسجد الأقصائل المسجد الحرام بجراقام الحرامت غفرته وما تقدم ذكرت طول احرام راضي اعوذ مكني خداوندم اپ کی و سنت واجب بتو جننا و شامل شدر پار جنت خدال وژان رحمت سبدار کرے اسما احرام قرار دان اپ کرما اور کلام محمدی نے فرمایا کہ اللہ تعالی رحمت الحج اور معلومہ نیے کے لیے کیا معلومات کی, دا حدیث مقامات کی, دور اس مقامات کی. دا دو سو سروے کی سلو سیو کندوس دے مقاوات جزی گر بے رجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی اشور الحج تجمت الباب دا دے ار حج اشور معلومات امیرسو الحج و ریال الحج و الحج امیرسو الحج او کو شبو دا حج کی و الحج و حرم الحج زمو قد حیدوالکلی و حمد سن و حروم الحج و حرم بچری فا زمیز الحج و آگا او مقام رکھ قال خرجنا تعبيره النبي رسال صحابو سبكار نا بيان تفيد خدرج مکی تر سند بیان ہوجو بڑی کی تاخیر من قام اللهم قلنا قموا واجب تشا کی حجانی احف او وقا او تای ایا جادامرتون گد نام را کا جک بڑی کر رہی او چا سو پر باری نا گد زان حلالیں قال من مننین وئی فل اعذ بہا و تارق راتون کی وجوب حکمن چا عمل کو پے باری حافظ کو تارق تو, تو فاض امینا صحابی توجید آدمی وجوب دامر ناو تغییر نا صدی و جنات چاہا عملو پا فضیبانا چو عمریو گرزا و راو شاہ جو پریخدون کی ام رسول اللہ صلی, صلی اللہ علیہ وسلم مرجعون امینا صحابی نبی رسلم سقسان دا صحابتنا فقانو اہل قوات رو خاندان دا قوات و نکلک و قطول بحرامتی خاندان دا قوات و قانو ملحد یو بلدیس را قربانی بلند نظروں دو وجدوں جو قربانیوں سے سود ہے نہ قادمش قومری بہن تاحلیل بہن قادمش اعلان حرام کے عملوں کے اندر حرام کی تھا صاحب الحجۃ الفاران صحیح نہیں دے حرام صدقہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نوا پاس نبی نے سماج کرن کا پال مانگتی سے تو سبب جڑے تالیا ہاتا اے بولا تدی مانالاں کماوس تا انوینا تا معاملات کرتا چہ اس کی عمر دی ہوئی مواعید امراض و عمره شامل عمرینا ارماتانو کتنا شانسا جن عمرینا مرا تیمال مدش نبی سما عالم الغیب نے بری لوی عالم کی کانہ ما فرمانی تیر شانسا چن عمرینا مر منشی عمرینا پنتراوس نبی بیمار ہے لک کنالا ادبن دل مزحیر من منن کو نبی من بیمار ہے قالو قرازر کی البلوای عامت سہلات ہے اس ضرورت تا ان ما انت ام ربیندا تی مان یوسنا را دبا اعظم نے تو اللہ نے ایک ما تنوا نے اینی واج بتایا نے وہ کل کو نے بتایا میں وحسیتوں کل کو نے فرمایا اعظم نے فرمایا پوری بھی حجک حج داستان رانی خدا ہم ارمدا شدا نتو کی حجوا ہر ایک جی ثبوت دروازے شدا ما تمر نور وقتی لخروا درچہ انها ماتمات ہن ہمارے بھی جلا نتو کی حجوا قبول بھی جواب یہ معنی دارا فکونی فی حج کی في فکونی فی امر لذی خصدہ قصد خروج کی رئے ہو لکا مقصود بالخروج حج ہو شاک و اقوال حج یعنی شاک و اقوال امر کچھ مقصود بالخروج اگا حج تنکل عمراء بحرام عمراء الحج تنکل عمراء بحرام الحج لکا تنکل عمراء بحرام الحج نسل سابقا دیمی خاطن دا حج دون جوا دیمی خاطن خطیلیت امریک بڑی نا جزا لکا من شمد عمرين نضام عطميرا وار وقون اعتمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقون في حجك ان شاء بعض الشيء في الامر اللي اتنا في قصد خروج حباتنا مقصود بالخروج شاء حج شاء في عمرك مقصود بالخروج شاء لا حج بترك العمر وإن شاء إحرام الحج ترك عمرك إن شاء إحرام حج سراء مانا لذا مارے راؤ کار تو <سؤال> نہ پجانات عزتلا حقنے تنگ دے اونا پریا ول دے نا پریا ول ذول سن ورت وی لکی گی کہ چارک سرے ذول سن مارے مجھے اسی سمجھائز دا دے ہم جائز دا تے اگنا پر پجانات امور زماني او بلنا شو ول تو نا پریا ول فدور سن مارے ہرک نو دین سن پرا کر پار پرہ ہن میچ دا ذول سن رزا اپ جاناتم جمریو تو دمینان حق تا ندر مہس نظر نام آپ حرمنا اردو لاشن نے دمعتمر الحرم ننسیکی زمین حزبو دی جی. وماذا قلد الحرم نہ بلکہ اہل بیرنچ کی جانب رسو ثم ماكمروقا لتاظوا الفارض سے لطف کار داو بارچھلو امرینہ تو بارچھدا وضا پیدان ثم بیا ہا ہونا بتاز سراج جی دی مقام پہ ہا ہونا مخصوص مقام تھا یعنی ارملو کو از انتظار کو پہلے مخصوص مقام کے حد تک پر مہدلال کو انتظار کر ما با تفار ممین 37 تا فر تو فر کمن تواب فرت من العمرہ و فر من التوابل و اذا عمره بارش ما با فر تا ثواب ویدان ابادن توکی مخره اذا فرت و فرت و داولت فرم کو محمود دے اذا فرت من العمرہ و فرت من التواب بارش من عمره نو بارش من ثواب ویدان میرے ما ثواب ویدان یہ بارش من عمره نہ عمر لوکلا تمہ جیتوہو بے سہرین بے ازر آلم نبیر صلی اللہ علیہ وسلم آتا تھا پیشمانی پٹیم کی قریب صلی اللہ علیہ وسلم تھا فقار حرف رہا کمتاز اور تو نعم آدمی الرحیم اعلانکہ نبیر صلی علیہ وسلم لطلق صاحبوں کی چیزیں توکرہ تمہ جنیمانی پر تحرن ناس خلق رہاں شکو مر رہا متوجہاں دیر سے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم بے صلاب آلی تکلوہ کی تنفیذ تالی ممر علی البیت مریدن للتوجه الى المدینہ معنٰی دادا ہاں تنکلوہ کی تنفیذ سیدھی موجود تھی دی. اے شعب مغرب لو کے کی اے شعب اللہ بانی ارا دیہ توجہ مدینہ تا قال و اللہ مو کے اگلے گاڑی روکی خداداری فضری کے ذکر کے ادری لوقات پڑھی کی یا دارنگے قوالہ بلا انتظار ہے زور زوراً مشذر مذاون اگر انتظار ہے زور زوراً یعنی جب وائی جب وائی اور مصاب دریدے لغات میں کہ زر زور زوراً وہ تمام ان کے ملن ہے تو قال ولا میرا جانو حجہ سلامہ قسم تمام کے پانی اور فراض الحج فطر حج لمن يكون حاجون کل اور اجزاء ترجمہ یہ کل و تصری اے ایسا رجائے یہ وہ باب التماع باب بارا سبوت تحجی تمتوں کی اور جواز لے مل اقران باب بارا سبوت تحجی اقران کی یہ تحجی قران کی درے مل افراد بالحج اور باب بارا افراد بالحج کی نحج افراد کی نے مملامی <سؤال> کو نواردن باق بعد پس حج کے خدا و دار بارہ چदाबाद ترا قربانی دی تا سنور مسلتی یا سرور اجدار کرنی می نظر والا اداوار کے جہج تماتو دے حج قران دے حج افراد مانی اور بے ردی حج تماتو جتنے نے کی کہ سڑے دو میقات نہ نیت دو امروں کی یہ دے کو مسافت نکات نے تمریک و فاطر و رح کی کہ مرت عمر او کو ناگم تماطو کی نی سامگی فاطر و رح اور دی عمر او کی بات داین دا حلال کی اور بات داین فاطمرز نے تہجد کی تماطو میں دو دسمہ نا سوکھے رہیا بغیر سو گئےیا بجے سو دے دی نو کرن طرفا تاں کہ دخنات دے کر کئی کزان حلالئی اور فاطمرز نی تڑی او بزان حلالئی ہمارا سے لبے گل حجم امر محال دا کے پاس ان کی داری و تفصیل موجود دے دے جمہور صاحب بس آدھوان ہو جمہور شاہ رخ جمہور شادی اختلاف دا افضل فلیزرے والے شعابیہ مالک افضل فریجری خیران بہتر گئی ذکر کی, کی تم بے اقرات اختلاف ممزوریتمیا پور شفاف نہ ترلیبے بانی حجم حج رتن امام گورنر جعفر گورناوا اند حفظ زاری فقہ تنظامان کتاب تصنیف خانے دے شرو صاحبوں نے ثابت کی کہ نبی رسو قارن اندا اند린 دار درے جبل بدی کتور دے حرام دے مشقت پاکیزہ کے حرام عبادت کی طول وی او مشقت بھی یہ نواب زمین ابی دیدم نمبر 30 لا نیم افراد بس مارک شفافی بہت ترمیدی کراول وحنا بلا تطمتوں میں اثر ویدیو جن تیغوی ہی دیر تمانے کردہ لو استدبرت من عمری مستدبرت لما سقت رہ دیا انس طروا سے رہوان دے مقبی دیو پاکا تصویر سپیگ با بزان چاہتے ہیں دینے گئے سرما بزان خلال کردہ دیر تمانے کردہ دا, دا اور جنین دا کہتا ہے دا دا جائز دائ مختص وقت ب جمہورو ایمہو سلاسوں مستغزار چدا مختص قدر صحابوں کو لگا دا وقت ہوئے لفاظ رد رسم جائید صحابوں حج لیت کرے و حج حکم دفاظ رکا چدا عمرو کردے دیل فاظ رد رسم جائید فاظ رکا تلیقا با دراشت او بیدانس کردے جسرے دیمیقات ملیت دا حج حج حکم دفاظ رکا چدا عمرو کردے لیت دائمی حکم دے دلیل دو منسوخیت او دادمی دا دوام دا ابو داود رواد تے او دا داود دو سوا دفن دو سبحا کی داود داود دیمارے کی قیر يا رسول اللہ رأی تفسر حج العمر لنا خاصتم عمل الناس عامتن کتام قتل پر بوری او من سکی او داود دو منسوخیت وہ ارشنی بیر سامتا ابو دعویب دوسر و دفن دوسر مصقا تھا انجل سئی کم لی مالک اور اید قیلہ کا ربارہ دو پس از حد پر لنا خاصتن دعاكم زمن دو پارا خاصتن چینی تحج او بیدائی فسر قورا عمرک اور رضاق اللہ رحمل سا اللہ سامتا یاداو محکم دی وقالا بلکم بل خاصتن وجہ بلکم بل خاصتن دا حکم چی پس و دا خط ایرل عمر اصطاق صلو فائد خاص آتا ہم عیندانے گئے نجی ونجی حکم دائمی دے دا اللہ و فارد رب درس میں جائے لی چاری عمر از زمانی دا حد شعب در خجور کرنے لکر رسول دائمی دے دائم خنای برا اور دیرتی کر دا اما بخلی مارمی چی دے دیتا لکستان گئی پس نحج ن نہکم دے اور ایشا قائل صلی اللہ علیہ وسلم لا نراء اللہ انہو الحج بوظر منگتنی فیر صلی اللہ علیہ وسلم ساوا لا نراء لا نظلنو یا لا نراء لا نعتقدو مجہور چیزن کو معنی دو زن معروف چیزن کو لا نراء لا نظلنو منبومان نکوزر جنسی مگردہ چیزا سفر برد حج انہو چیزا حج یا لا نکدو انہو حج سفر ش مگردہ اس کا دعویار جی رستم فرض منین تقسیم راضی کمین نامن احدن بعمرۃ مننا من من احدن بالحج وعمرۃ مننا من من احدن بالحج تاکہ تقسیم کی گئی کیا صرف یہ عمرینے تو کا صرف یہ حج ہوگا چار دوڑ ہوگا اب فرض دعویار تمار نام علی صلی اللہ علیہ وسلم دعویار یہ جابر بن اوراصم دعائے اللہ غریز کر مارتے ہیں انہوں صرف یہ حج واجب جواب دا ا одну آおっ اخری کرتے ہیں مت بہر دا یوں افعد کی خلفت کرتے ہیں دا اٹھائیں دا احمد کرتے ہیں نسل spoke عرض ھائٹھام و بے تک قلع یوں خرف دا رأس لنبیش – انتخیرو دی۔ تو نبیش تمہد کرتے ہیں دا اٹها اتها رئی جو ظنً أو aprend کی خлюс کا ابت Porter دا تقصیم brick دا devient تالتو تقصیم dictر مصرح است czy حیلم حصیل پر تک لا فحین خرج خروج لا نرائن حین الخروجی من المدینہ الا انہو الحجم ابیش حضور حفیت اللہ علیہ وسلم تخیر ہو قصور نیت تحرکی قصور نیت عمری کی لا نرائن لا تنا تقیدو منگا آپ کے درستان پر جدا سفر دا برش دفار ان انہ سفر لا نرائن الحج مقصود مقصودی سفر دل لا لال سفر, اللہ حج سفر, سفر, سفر حج مقصود بسفر حج اذکل ہم نے دین اللہ تبارک و تعالٰی دے زکار توان او دریک لا الہ الا اللہ نہ نعذم بنا بر غالب انہ غالب کسان نے بعد غالب سے تقریبا کسان نے تہجدوں کیوں اور کر دی لَبَّنَا بِالْحَجِّ لَبَّنَا دَارُ نَا دَانُ لَا شُطُولُ حَنِّ الْقَدْرِ لَبَّنَا غَالِبُنَا لَبَّنَا بِالْحَجِّ نَغَالِبُنَا غَالِبُ زَمَانِ التَّبَحْجْمَانِ عُمَانَا دَ لَا نُرَا إِبدَالُ غَالِب إِلَّا النَّوَ وَالْحَجُّ تِغَالِب قَصَانِ نِتَحْجَضْ گڑیو ورابِری دِنِ النازلۃ <سؤال> المرا منبرش منغر ان ذا سفر سفر قدس مقامات متبرک و تا قبر الحج و قرن عمرانی اول و ثانی قلم ماقدم ناطو ثناب البیت کرچ منغرالو تو ثناب البیت دی کھول کرے اور پھیر جگہ نے فرزند مستصحب گھر صاحب تو प्रातः تو اپنا دل دیت منقاد نے اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کون سا کہہ دیا ای حن لا تجا تا و دجنے او کے جان حری فحل سا کہا دیا ہوا نے تا وہ دمیا سفنا بیان نے میری استراتی میں غیز ان ترا یہ حلال کا اغا سے فخس بن میں نارم پن مت میں تنما طن کا توقفنا مرغور سدی کر گئے پرما بعد نہ نہ سبا ہراب کا نہ سمجھ پالا تر جشوا اوشپا نزور فاحت بمقام کی اضافت انام را وسط واری ہتا نہ سمجھ پالا حجی لما قام تن چرالا اوشپا نزور قدم مقام کی تصرفہ سمجھ پالا سنت یارس اللہ ادبا محاسب دائیں پتہ یار سن لیا جو انات عمرۃ المحجۃ والحلق واپس کی جو بیمار دروازہ اور انا ارجو ان ہجۃ معلوم ذات کیا فاض عمرے قدم ذات ثلو ذات کی کمایا کون شوا تھے قاعدہ شین اور بدی دس کال کرنے والے جو انات حجۃ ان زبر جو صرف 10 ارمات تی یار قد نامہ کتا تو اپ نے کے چراد مکی ہزنگار مکی ما زمین تا نمبر پہ ہوری نہیں بین استرات و سلام باد یہ ہن تا پت سمے تو قول کرے تھا کہ اب نے تو عمر کا نام سنطا تو لا اسن قال براز نے کہ دے جی تو نے بھی نہ سم دار شان راغلے اخو نے جو بیمار عمرشن کرے اوقات نے اپ کو والے تا عمر نے کہنے ابادۃ الی محمد ما زو کل کرا جو بیمار ہو تو اس کا حضرت ہے بیمہ افیقی رہا تھا جسد میں اس کا حضرت قضاء و قضاء اس مقام دیر ہے اس کا مقی راہ کی تھیل شکھوں موحد ہے کہ اینا المحصب اس کا مقی دیر زیر نظی کرتی سمات یا آہنا فا انی انظرکم آہا بلک ہے اینا محصب دمستا جدار کا ترسی موجود ہے پتو ثوا تنوی کی مالکہ مکھندی کرجو گویا رز دو ثوا تنوی ختم سمھا تمہ پران تو اپ کے ماہ ساتے نافی جو پل لیل فقارا فراظ ما قلتا نام فرنادہ بررحیم تے اصحابی فرطحل الناسو مقام دے ساتے نام فرناد جذب اتافر تلالکم مقام پرانے موع الاسمہ موع دو قضا وقضا وقارت صفیہ مہورانی اللہ عبی صدقم قویر صفیر رضاں گمانو کم فرزان بار مگردی سارے ان کی بتاثرہ حدیث اور فیدا میں کڑے شاہر کے تو ابھی اکڑا پورا سرد کرے گا یاد مرے مراد مراد نہ ذکرام رات اپ ترا حلقہ یا سید انچجار ظارہ ہ ترا حلقہ زمین شیطان زمنا دادا ہماری خوش اوقات یوم النحت تا تا اپنے اگلے فوراں چاہتے ہیں بھائی تو اپ اجازت کہا قالت تم بلا ما پڑے تو میرے کم پڑے تو اپ, آپ یہ دا پڑے تا با تین نہیں معلوم معلوم ہے جمهور مسقم دار ہے کہ حاضر فقہ توفیہ سے سیدن مشترد وہ توفیہ جمع ساری کی جی را با تین پھر قراضہ تو فرقیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد حضور میں مکہ وانا محبدتن علیہ میراث ذماۃ نبی علیہ السلام محمد میں مکہ غو وا باکیذن کے میں فیما زمینہ ازومتن کے میں فیما زمیتہ من جای میراث یا انم فیدت جواب اس کیذن کے میں زمینہ اور وان منها اور وہاں تھا قدیدوں کی مکہ کی مشکل دے اور شک من جائے راوی دے راول جنے مں صدر جو مکہ میں واپس کی ماں زمین نا ازم کی ماں زمینۃ ظلم آزادیں دجی عافت دے یلا جانو سے تم دو واپس کینوں کہ مکہ نا انم سے تم او منہ بیت منھا اور قدیدوں کے, دن کے آنا مسئلتن وهمن حبتن منها سنکا وغیتا مولانا آر احمد نگوی ہی دار کرمانی ہی ترجیح دیاوری جزد لاور کری دا چو وہ مسئلی مکنی بیرسان دمکین وراتو داما کیتا تلا قلار کی ملاوشو اور دیبنی دی جملی عباس دی از دیاوری رالم او غطو داوری جملی تو پیختاروی چیز مکسی آفتا دیا موافق دا لگتا ہے ان کا زیرو ابچرے نبی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاشی محترم مکا میں بہت انتظار دونوں کی ذریعہ سے نبی علیہ السلام وقت محافط صلی اللہ علیہ جلدی کے نام صدر صلی لیکن بقدر معنی نبی السلام سنگ وقت او اور طواف میں دایو کو بہرا لو قران کہ اگر دار رسے کی گئی رسلالی محاسب مقام کا نبیل اسلام مقی را دی دو جنہا ذکر کرکہ یہ مانا ذکر کی دارت آج دی جمعہ زیادت بہتر دی دعویٰ کیوں نبیل اسلام ارادہ وزدو مقی معصمی دی دعویٰ در عزیل فراہ جمعہ برنکہ نے اترازات حافظ مقیدی آزی آیازم پڑی دی یہو دے اترازات اللہ من دکھا ذکر کر وہ راجہ دا اور تفسیر دا کہ نبیر صلی اللہ علیہ سے کل دیا شکایت اور نبیر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دو کچھ مقام صدابو دا درائی ملکانو بے عمرو کی اور نبیر علیہ وسلم انتظار کی ہو کہ کلہ علیہ وسلم سے رواتنا میں ذکر کر جہو و منگلاڑپی مہوسم تبدیل دا محسب دا مقام کے مختلف کی. دا مقصد دا دا ارادہ و ذیحاب نما حسنۃ ممننین لا لا ما نذا لا وہم سلم مما انا میں سنا لیھا مصعد ممکا اساتھ ہمارا دے کس تصعدوں مصعدوں ممکا حلب یارک باز اسلام آباد راجی نبی رسام مرید و ذیحاب ارادہ مرید و ذیحاب مکی و انا منهمت عليها زحاب راجی او ذا انحباط تمامات ذهاب سماذی اور زمیں راجہ دے محقق تھا فبانات بقبان وهمثلهم مما قدما راضی کر گئی وانا حسنی رحمت اللہ علیہ وهمثلهم مما كان علیہ السلام ارادہ و ذهاب مقیمہ زمیتہ اس سے کہو وانمنهمت نالين اوزر آلم حسب مقامتاں لاغیر آدود اطلو اوزر آلم ابات داگے نبی حکمت اوزر جیو جملی الفاظ کے اختلاف دے ومصدر لے یادا لفظ انا مسعیدتا زم وضو تک و سعود تمانا درجات سرے انا مسعیدن زم و آپس راتن کی لما قیمہ زمینہ وَهَمْ مَنْحَتُمْ مِنْحَا او نبیل اسلامی ارادتا زیحافا دا حسب مقامنا منہ وسلم منہا مانا دادا ارادتا زیحافا مل سرچ مانا زیادت رہتی ومنہا دو دوان دو دو جملو مقصد یوشو الفاظ کے اختلاف دے دو اسحاط او دو حبود اختلاف و مانا کے دو اختلاف دو سیلون راجی او مقصود دوان دو, دو عبارتیں نداری جزکل عمری تلانم و ملاقع ملاقع ملاقع ملاقع ملاقع ملاقع ملاقع تو آپ اس لئے عالم او نبیرسی مرادہ کردے ہیں سینا چھے بھی الفلح کلا رکھ ملاقات ملاقات ملاقات ملاقات اس محسن مقاب کیوں لئے عالم او نبیرسی مرادہ ونسیحات اس محسن مقاب المقیم آزمیتا دے وجہ دکھا مخی ذکر چھو اندرو حتا تا, تا تیا خرجنا حتا ادافرا تو پرانتوازم مجیتو بسحرین فقال حرفرا تو فقلتنا محا آزم جزائی پر, پر الفاظ او دا دا مدنی, دا دا دا دا دا مدنی اور تیر شبہ بیت اللہ بانی توافی ودایتا تو, تو اوزرل فریق چلی بانی اومی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرسلہ وقتا تو انہوں نے بھی دکھر کی چلی بیت اللہ کی کڑے رہے اومی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی توافی تو ودایتا تو بیت صباب منز کو دیگون پاک بیمتنی منہ ورہی دراؤن یہاں دانا شاہ میر جو کا لال کرن نام کہ نا میرا تو محمد بن قال خرانے ماریا جان اماجت وداہ فمینا نہ لگے نہ تو مینا نہ والا دیا دیوندا لے او انہی تا حد حند خروج مدینہ کے نور تک کا ذکر ہو ہوزر من نبی در السلام کا حال حضرت وداوان کے مینا نہ حل بی امرت بعد کا تو من حرام تو عملے کو, کو مطلب لما كده كلمه ملامه تو كده هيبقى نهى عن ذن حلال ودوجن تام كده من احلنا بالحج وساق الهدي مطلقاً من احلنا بالحج وساق الهدي جاء شهران قبل ذح او سب ذي قبل او جمل حاج العمره يحل ذن حرامه حتى كان يوم النحر قالوا رز حلال وقال سيدنا محمد بن بكاء قال هذاك قال هذاك قال هذاك وقال هذاك او مجسمان اور ملے کولا دا متحر متحر متحر دا رضل رضل دا او آئی اجمعہ بینہمہ دا متح متحب کو کمتحب تعرفدہ بعد دلکی مکام اسوخدہ غراج اہدارت متحب تعرفدہ دو جلو آلہ بھی معرف ایک متحب تعرفا سوچی عالی رضا عمر رضا عمر رضا دین داگت تابیدار ہو داگت تابیداری کی روان ہو اگر منی کورا چیز عمر دی فزمانی دا حد کی نہیں کی کی کران کی نپس رات سنتو کی بلکہ پہ سفر کی کی او او دا دا پر دا فلا آلک رسول معلوم اور ثابتا دو جنہ خلاف ہے وہ کو فلما را آلین آخلا بہما احرام دو رب و او صف دورب آلین انہ دوردین لبنہ اکدو عمرت محجیت دفاظ دلت کو آمانی ما کنتو را دعا سنت نبی اسرحمن قور احد یہ انکو صحیف ہوگی ما کنتو جبریدم سنت نبی اسلات و سلاح دوجہ دقوض دو ہے دو انہا دے وہی حدا تنا مدو نس مال قل حدا تنا وهر مقل حدا تنا متاو جنابی انے میں باج کر کون ہے او نہ نہ حدا جاز لجاج اپ جناب حضور بلانے والے جوری عمرا قامت راحت الى عبد الخضر دا نيربيا غنادا عبد الخضر اب جند کو جوز دا نيربيا غنادا قران لفظ میں کہے جائے رمضان يا اهل جائت وبحرم سفر کر دا ورا المحرم تحريم تحينا اور سفری تحريم ہو کر نرم حرم اپنا سفر اگر محرم کر دا ورا ويقولون اذا بلغ القفر على فال اثر ومن سلف سفر حله العمرہ لمن وائل بجاہد والا ہو کلا دولی شادانے دکان دو واپلا تندیش اثرد نہ کو گداں تھاں تاں دا لگے دانوں کو دریش اثرد جاپنو اساں وان تلا سفر او تیرے سفر حالت عمرت نے معنی منے تم رحلال عمرت پادا تا چمرے چن دو سو عمرت پائی مراد سفر ده. محرم دے وان صلف محرم دی کا دی محرم سفر وا. دی دی محرم دو سفر دی. محرم سفر سفر او دی, و کی دی کی خدا بل رات خلاف ابو را دود رات سفر اذا فر عبد سفر وافراثر وودخه ودخلت سفر یہ سفر داخل چھو عمرہ اجل ترا نے قابلن تفطار راجہ ذکر دکیلو سفر نہ مراد وان سفر عبد محرم دے او سفر نہ مراد صفای میں وقت علیہ تعارض راجی ابو داؤد رواسل دین دی تحریم دو عمرے پر سفر کینوہ بانجے محرم کھیوا محرم کے یہ تو جو سفر المراد مراد احمد نے ذکر کہ محرم اور داغد ذکر کے چار طاہر دین ترتیب کرنے پڑے صدا اللہ دماں پر منائے تمر حالات انہوں نے فرمایا جا جمعہ کے قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم را نبی نے صلی اللہ والسلام اصحاب وہ سب یہ ترا گئے سبار نور مربانی ذل حجی بانی مکی معذمین بالحج ان اکثر غالب وہ علی نبی حج ہم رحم ان یجروها عمرہ تو برے دل امر پتاں نہ پتا از بازار کھایندا ہو اللہ خبر بنی زبانیں عمرہ پاشر دہت گون فتزمانی جانت کی من گنے نشدا دین دا کنا گنا پتا از بازار کھایندا ہوں بن نبی سے پرظام حلالت پازازما نا دار کا زیادنا عمر چلے گناہ کار بنی تھا دا از کا سخت کم قسم تہلیل نے کہ مبذار حلال قال حدن كله تہلیل دا ہر چیز تسیں چار چیز حرام حلال چھو یعنی کم چھ سبب دے حرام حلال چھو یا کہ گنڈل جامع حرام صرف دا اور حرام قربار حرام نہ دون حلال چھو تہ قبل دہرام کم حلال اور دول حلال چھو قسم یہ حرام حلال چھلن كله تہلیل دا طول چیزو چارام چھو کو سبب دے حرام, حرام, چی حرام, حرام بانی रियादतन महामरण ने वसाना कलादा का मैंने कलादा सना सलादा की जुलूसन तारीख नबी जारी नबी मुदाफर खलीदा नरिदा बामरौदिल हिले और नबी मुसा का रफतन का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बामरौदिल हिले अजे इदादुल मक़दिस से ان تلبی دیتے اور سودی اوپر سلام اونکھنی ندے فراجس پک کے نکے گی جڑے پکے نند دا ہو سمانے تہری نند ماے تہری کے سوک نہیں جی خدا تمهیدا ذکر کی نماز ابتداء نیت کرے او توند احرام وقال لقد جاء ما قلناه کرا ہجرا و صرا جلن نمبر زولنے قلاد میجے تبارح النذان سبحانه وتعالى حتى ان پنانی مشہور فرائیس اپنی مناب، زیاد تاکید دفارا، زیاد تسلید دفارا ما خوب کیورید خوب وثبت نہیں لیکن معایت دی، کاند رجلن یکوری لی حج مبرور وعمرت متقبرد، استاذا حجم مبول دیو، عمرت مقبولد بخبرتو ما خبرکو بجے خوب، الحمدللہ بن حباسا، قا رسولنت نبیرین، ندا سعبیتی، دا دی سنت نبیرین صلی اللہ علیہ وسلم، امر فضیبانی قردی سمتا یاکم اندی، اسار شد باسا، وہ قرار بکن سارا پارای وحسا دخل مالنہ اندفری تنخانہ بتارا سچے دنکون نظر بیتن مالنہ میں مالی دخل مالنہ آلہ شعبہ فقلتو شعبہ ما ہوئی ابو جمرتہ نمان داستایتو ملعات ورکوشت سارا پارای دخلی تنخانہ مالنہ نکاو دخل مالنہ تنخ وقال الرئی اللہ کی رائیتو دووجدہ خوب نمارو مدافر چی رائی سارحا دار سارحین و حسنت دی اور س وقال من النقيد وجا دريان تشا مناثار سر سرغم شي ناغسرا خ قون نا حسن سنون تو ان درايده دريا ده تناب محد تناب جه قال خلند معناتا ماك تنام دراتي بادا قون تير دي سواله جايون فقال له غاز من هذا تاع تشا هاجيت حاج تمتو كليو سیدہ وقت ویدیتا ہوں کہ مکمہ وسلم عمرز ان فرمی رسا فدخلنا صبرت ترویہ مقاب سمنیتا ہمارے کرد ترانا ہوتا لاخر میں مگا مکمہ وسلمیتا مقیداتا مورز ترویہ مراس یوم سنا عتم ورز دلی وجہ تشمین ذکر ہے کہ فضیق بریو خانو قبلت لفارز طاقت کو سفر قبل مقیداتا مورز پی سرات عمین دریو رس مقی مقصد حا جی رفرانے کی اس, الانا اس جس مکی سفر کم مکسدی نقصان اور ولی نے سن فرمایا مر کا حضرت جناب عبد الله ان وحج امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مساکن بنا معه وقد ادى بالحج الذين يجد الحج فرات وقالوا ما حد من حرامكم ذا حرام حلالك الحرامنا فطواف قول سدمت النان وصفا مرن عمره و قد صلى والسلامت ثم في محرم وہ اسی کے مقام میں کہ حلال حتى اذا كان مطمما کر جاءت مرج واجب بالحج ان له ذو الحج او جائز اور جس نے لکائیں ان اجر نے ولی امر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ملحج میں جا اللہ کی قدیم تم عام طاد نے عمرہ وقال کہ فرج رات سن کرو جہد مت عمرہ متتن عمرہ لگا دی پہلا سیکھی کہ طہاری تھا عمرہ تم خان کو سن کرو من دے عمرہ وقت میں ہم ہوتا نند حج کرنے کے لبے حج میں یری سب میں من حاج منگا سکر کہے لحاج پتل بے کہ قارب حلو ما عمرتكم وہ پچھ اس قدر سے ضحوکم ایف حلو ما عمرتكم فلولا آدینی وننب تورزہ میں حلالے چاگیز عمر کے دادا غی دا جواب فلولا انی سبت رہا لیکم آہتین مراوسی لفعالتو ما عمدان حلال کرے پشاند آئیوانی ستاس عمرتكم لیکن معلی موجود ہے تحرننا لا حل منی حرام انما خرمہ بالحرام لہران زمان حراما اگل <سؤال> سچا حرام شریفی حراما حتی ابلغ لہا جو محلہ جو وزید ہے کل محلتا جے قربانی ویشی جاغات میں نا ففاعلو ففاعلو ناویدہ قاروکو چا حج عمرو قرد قارو عبداللہ ابو شاہب نیسرہ مسندن اللہ حضر سے در فار حدیث مسندہ سواد دینہ مختلف ایران کے تو اعلان کہ انت زہاب انت نہی سیرالکہ جہا ارادہ کے, کے جہاب دی خبر ہے کہ میں نے کہ خضے کان صلی اللہ علیہ وسلم کڑے لے جو مرے بہتی کڑے دو امریں کڑے کا فرید نماز رہ بھائی تفردان نماز پڑھی کی خبر مکو دانان کا تو کل قال کو کو کر دانان کا فرید نماز بعید بھائی تفردان اللہ فلم مارا زار کھارے کر چور ز خبر آئیں روح دے ٹھنگے فجوانی اعلان کہ نبی علیہ السلام نے حل بہما ردنا علیہ نل ہرما